میرے سوال یہ کہ اگر مسجد کے ساتھ ایک ہجرا ہے جو کہ مسجد کے ساتھ شامل نہیں ہے وہاں آپ نے بیٹھ کے چائے پی اور آپ چائے پینے کے بعد مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر اگر وہ چائے والے جس نے چائے پی ہے اور اس کو آپ بلا کے پیسے دیں مسجد میں چائے آپ نے اور مسجد میں آپ اس کو بلا کے پیسے دیں وہ نظر, آ, اس نظر آنے پہ تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا کہ کوئی آداب کے خلاف ہے مسجد کے جلد مفا کوئی حرج نہیں ہے اس میں نہیں بھائی مسجد میں بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو کافی سے تو وہاں بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے مال چاہے سامنے نہ لائے تو جب مسجد میں بیٹھ کے چائے پینی جائز ہے تو اس کے پیسے دینے بھی جائز ہیں یا سامان آپ نے کسی اور جگہ خریدا یا بہت کیا مسجد میں ویسے آئے ہوئے ہیں تو وہاں اس نے پیسے دے دیے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے